ان میں سے جنہیں نے اپنی دیں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گرو گرو ہر گرو جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے